انا کا ذکر کہ خاص قسم کے چوپائے انہی کی انہیں انہیں کی قربانی کی جائے گی اور پھر کہا کہ فکول و منہا خود بھی اس میں سے کھاؤ وہ عطعم الباصل قربانی جانور کی چوپائے کی خاص طور پر ان چوپایوں کی جن کی اجازت ہے آپ کو پتہ ہے بعض چوپائے ایسے ہیں کہ ان کو ویسے کھانا جائز ہے ان کی قربانی جائز نہیں ہے جیسے ہرن ہے تو ہرن تو آپ ویسے تو کھا سکتے ہیں لیکن اس قربانی تو نہیں کی جاتی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 دوسری جگہ بھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی وہاں پر بھی بہی الانعام کا ذکر ہے بلیغ المت انجالنا منسکل یَ پرسم اللہ علامہ رضم بہی مت النعم کہ یہ اللہ جلشان ہوں یہ ایک تو یہ تصو انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو چوپائے ہیں جو کھانے کے قابل ہیں حلال ہیں یہ پیدا ہی انسان کے لیے کیے گئے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کو ان کی حیات مطلوب نہیں ہے